الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیز گنجینہ صاحب معجر پسینہ باعی سے نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس و دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ والصحبی و بارکہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی حاشمی یا متلیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہمارا روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے اے ایمان والو چند آیات پہلے بیان کی جا چکی ہیں اور آج جس آیت کریمہ کا ہم بیان سنیں گے وہ خاص ہمارے اس ماہ مبارک سے متعلق ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے ون اس میں اللہ تعالی عرشت فرماتا بہت مشہور آیت ہے ہمارے اس ماہ مبارک میں بالخصوص اس آیت کریمہ کو قفرت کے ساتھ سنا جاتا ہے میرے آپ کا اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت قروان شمیر رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اس کے آگے بھی اس مضمون سے متعلق چند آیات موجود ہیں جن میں بعض احکام بھی بیان کیے گئے ہیں روزے سے متعلق کافی سارے مدنی پھول آگے قرآن پاک کی آیتوں میں آتے ہیں قرآن پاک نزول کا یہ مہینہ ہے شاہ رمضان, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت یہ ناطم من الہدا ولفرقان اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں لیکن ہم یہاں آج اپنے اس بیان میں جو آیت نمبر 183 ہے جس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے اب چونکہ یہ ایک ایسا حکم تھا کیونکہ یہ روزے کی فرضیت ہے یہاں پر اس آیت کریمہ سے اور یہ ایک ایسا حکم تھا کہ جس سے ایک نفس کے لیے گرا ہے بھوکا پیاسا رہنا یہ ایک نفس کو گرا گزرتا ہے چنانچہ اس طرح کے کئی احکامات ہیں جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی خاص خطاب سے جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے خاص خطاب سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو کہ پتا تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو میرے بندے ہو اب یہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو تو ایسے کئی جو آیت کریمہ اگر ہم ان کا تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ان میں بعض ایسے احکامات ہوتے ہیں جو واقعتا نفس پر بڑے گرا ہوتے ہیں لیکن ایمان والوں کا خطاب یہ کیسا ہے کہ ہمیں اس بات پر مطلب کہ ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو تم مسلمان ہو تمہیں یہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے ایک فرما برداری وفاداری اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننے پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم پر ایمان لائے اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں کہ اول تو یہ کہ روزے سے متعلق پھر تم سے پہلے یعنی جیسے کہ اولوں پر فرض کیے گئے تو پچھلے پچھلی قوموں میں بھی روزوں کی فرضیت کا یا روزوں کا مطلب کہ معاملہ تو تھا چنانچہ کئی کتب کے اندر اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر بھی روزوں کے معاملات ہیں چنانچہ مصری یونانی رومن وغیرہ یہ سب مطلب کے جو تھے قدیم ان میں بھی روزے رکھے جاتے تھے موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تاریخ کا ذکر ہے حضرت موسا علیہ السلام کا چالیس دن روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے یوروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانے میں بھی ایک ہفتے کا روزہ رکھتے تھے بلکہ اس زمانے میں ایک ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اور جب پتہ ہو کہ پیچھے بھی ایک فرضیت آئی رہی تھی پیچھے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا تو ویسے ہی نیچرلی طور پر ایک منٹے طور پر ایک تھوڑا سا لوٹ کم سا ہو جاتا ہے پھر یہ کہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی نماز کے احکام آئے پھر زکوٰۃ اور اس کے بعد تدریچ روزے کے احکام روزہ فرض کیا گیا کیونکہ ان تمام احکام میں جو سب سے آسان حکم تھا وہ نماز کا جیسے معاملہ ہے تو یہ بتدریج کے احکامات نازل ہوئے تو نماز کا حکم پہلے نازل ہوا اس کے بعد زکوٰۃ کے احکام زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اگرچہ یہ بھی تھا ہے بھی لیکن روزے کے مقابلے میں کم اور نماز کے مقابلے میں زیادہ تر ہے اپنی جیب سے مال خرچ کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے لوگ عموماً اپنا مال خرچ نہیں کرتے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی زبردست ترغیبات موجود ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا بھرپور بیان قرآن پاک کے اندر جا بجا کئی مقامات پر موجود ہے جیسے نماز کی ادائیگی نماز قائم کرنے کے احکامات موجود ہیں اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات موجود ہیں ساتھ ہی اللہ کی راہ میں دیگر صدقات جن نفلی صدقات وغیرہ ہوتے ہیں غریبوں کو اور باقاعدہ اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں دو پھر پسندیدہ مال دو لن تنال برتا تن فکو اے لن تنال تم اس طرح تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے میں شاء اللہ تعالی اس کو دیکھ کر آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں سندو الحبیب لن تنال برتا تن فکو ممتون تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو ماں تنفکو من شی ان اللہ بھی کلیم اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے تو مطلب ایک تو مال خرچ کرنے کی ترغیب مال خرچ کرنے کے ارشادات ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں پھر پسندیدہ چیز جو تمہیں پسند ہے وہ راہیں خدا میں خرچ کرنے کے متعلق بھی ہمیں ترغیبات یہاں پر دی گئی ہیں الغرض یہ کہ روزے کے متعلق میں عرض کر رہا تھا تو زکوٰۃ کے پھر احکام نازل ہوئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر روزے کے احکام نازل ہوئے کہ روزہ ایک تو نف بڑا گرا ہے کھانا پینے سے دن بھر رکے رہنا رات کو تو روزہ فرض ہوا نہیں تھا رات کو تو ویسے ہی آدمی سوتا رہتا کھاتا پیتا ہے نہیں تو پھر اس میں بھی مطلب کہ متدریج ہوئے تھے کہ جو عشاء سے پہلے کھا لیا کھا لیا اس کے بعد نہیں تھا تو پھر سہری کے مطلب کہ ہمیں رعایت دی گئی پھر ایک رات میں بھی اور اس طرح مطلب کئی چیزیں ممانعتیں مطلب کے مناتی یہ سب تدریج اس کے احکامات آتے گئے یعنی یوں سمجھیے کہ جو جو جو جو اسلام کی محبت اسلام کی پختگی بڑھتی گئی ایمان مزید پختہ سے پختہ ہوتا چلا گیا یوں ہی احکامات بھی نازل ہوتے چلے گئے روزوں کے فضائل آپ بی حد و بے شمار سنتے ہیں الحمدللہ فضیلت ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں روزے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو واقعتا رمضان المبارک کا انتظار کرتی ہے بلکہ رجب المرجب اور شعبان المعظم میں بھی بات تو وہ ماشاء اللہ روزوں سے محمد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان دو ماہ میں بھی وہ روزے رکھا کرتے ہیں رجب المرجب اور شعبان المعظم کے دونوں ماہ کے پورے روزے رکھتے پھر یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہم تین ماہ کے روزے رکھتے ہیں ہم تین ماہ کے روزے کا کہنے کے بجائے اگر اسی پر اکتفا کیا جائے کہ دو ماہ کے روزے رکھے جاتے ہیں اور ویسے بھی کہنے کی بھی کوئی حاجت نہیں رہتی کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ویسے چھپی ہوئی عبادت ہے ارے آپ نے بل کہ کے عام دن میں روزہ رکھا پیر شریف کا روزہ رکھا مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے اب آپ بالفرش کے اگر روزے کی حالت میں باہر آئے تو کس کو کیا پتا کہ آپ نے روزہ رکھا بعض بزرگوں سے تو یہاں تک منقول روزے کی حالت میں اپنے ہونٹ وغیرہ کو اس طرح جیسے کہ تیل نما ایسی چیز ہوتی تھی کہ جیسے کہ ہوٹ تر نظر آئیں تاکہ سوکھے ہونٹ ہوں گے تو کسی کو بھی یہ پڑے گا کہ یہ روزے سے اتنے اپنے روزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے پہلے ایک ایسا ماحول تھا اب بھی چیدہ چیدہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ اپنی عبادتوں کو چھپانے کا ذہن رکھتے ہیں پہلے تو ایسا مطلب کہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو سب لگتا ہے کہ پہلے کے بزرگ اور پہلے کے لوگ جو اپنی عبادتوں کو بالخصوص نفلی عبادتیں ہوتی تھیں اب یہ نماز ہے فرض ہے واجب جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اب یہ ادا کرنی کرنی ہے مسجد میں جا کر لوگوں کے سامنے ادا کرنی ہے اعلان یا زکوۃ دینا اس کو افضل کہا گیا ہے لیکن کئی عبادتیں ایسی ہیں جس میں بالخصوص نفلی عبادتوں کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اس کو مخفی رکھا جائے چھپا کر رکھا جائے تو اس میں مطلب اخلاق زیادہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا پھر اس میں کیا حب جام آدمی پڑ جاتا ہے کہ لوگوں میں میری عبادت اور میری وہ پرہیزگاری اور میرے تقوی کی شہرت ہو یا پھر دیتا ہے تو پھر اعلان کر کے دیتا ہے نفلی صدقات وغیرہ اس طرح کے کہ لوگوں میں مطلب کہ میرے مال خرچ کرنے کی وجہ سے شہرت ہو تو اب یہ روزہ جو ہے نا روزہ اس مائنوں کر بھی ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو چھپاؤ کہ روزہ خود چھپی ہوئی عبادت ہے کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میں ہی دوں گا اس طرح کی روایتوں کے مضامین بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں تو روزہ یہ ڈھالے روزہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں اب یہاں پر اگر ہم چلے تو ہم پھر اس مضمون کی طرف جائیں گے جو ہمیں اس آیت کریمہ 183 میں جو آخر میں شاد الم تدکن تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو تمہیں تقوی نصیب ہو تو روزہ چونکہ حدیث پاک میں اس روزے, روزہ عبادت کا دروازہ ہے تو اس میں ایک تو تقوا جو ہے نا وہ انسان پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے جا کر تقوی کی وضاحت کروں آئیے میں آپ کو روزے کے کچھ فیوز و برکات سے آپ کو کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا بلکہ اس کی روح کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ روزے کی بھی ایک روح ہے ایک اس کی ایک لذت ہے اس کے ایک فوائد ہے ظاہر ایک بھوکا پیاسا رہنا ہے تو اب اس کے جو ایک روحانی فوائد ہم وہ بھی حاصل کریں ورنہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتی ہے مگر ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی اب روزہ جو نا وہ چینج لائے گا اور روزہ کیا چینج لاتا ہے اور روزے کے اندر کیا ایسی روحانیت اور ایسی کیا برکتیں آئیے اس کی کچھ میں آپ کو جھلکیاں دکھاؤں بتاؤں کہ روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات میں اللہ ازوجل کی صفت سمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور با قدر امکان ملائق مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے یہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اس سے اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے گناہ سے بچتا ہے کہ یہ جو نفس ہے نا یہ گناہ کرواتی ہے تو روزہ رکھ کر یہ اپنی نفس کو شرارتوں سے روکتا ہے کہ ایک سرکش جانور ہو اس کو اگر آپ کھانا پینا بند کر دیں اس کا تو ظاہر وہ جانور سرکش اس کی سرکشی کم ہو جاتی ہے اس کی شرارت کم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اگر اس کو اور مارا جائے چابوک مارے جائیں اس کو ضربیں دی جائیں تو مزید اس کا جو شیخیپن ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اسی طرح بھوک اور پیاز کے ذریعے نفس کی سرکشی کو قابو کرو اور ریاضتوں کے کوڑے برسا کر اس کی شیخی ختم کرو تو رمضان المبارک یہ پیارا مہینہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے عطا کیا اس میں دیکھیں کہ ایک ہمیں یہ مش کروائی جا رہی ہے الحمدللہ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہمارے اسلام کا حسن ہے اب دیکھیں یہ رمضان المبارک ہے اب میں اب بات چلیے تو عرض کروں ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے پیارے یہ مواقع عطا کیے ہیں کیا اب رمضان ہے رمضان صرف گرمی میں نہیں آتا رمضان صرف مخصوص یہی کہ یہ راتیں بڑی ہیں اور وہ راتیں چھوٹی ہیں یہ گھومتا رہے گا کبھی ہمیں سردی میں بھی روزے ملتے ہیں کبھی ہمیں گرمی میں روزے ملتے ہیں کبھی دن بڑے ہوتے ہیں تو راتیں چھوٹی ہیں کبھی رات بڑے ہیں تو دن چھوٹے ہیں. اس طرح مختلف وقت میں ملتے ہیں پھر اسی رمضان المبارک کے اندر ہمیں روزے رکھنے ہیں یہ روزہ رکھنا بھی ایک مشق ہے ایک پریکٹس ہے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کتنی چیزوں کا عادی بناتا ہے اس سے کیسا مطلب کہ ایک ہم ملٹی پرپز بن جاتے ہیں ہمیں کئی مشقتیں کئی تکلیفیں اور کئی معاملات کو برداشت کرنے کی عادت یہ خود اسلام کے اندر اتنی پریکٹس ہے جو اس کے اندر ملتی ہے ہم حج کرنے جاتے ہیں کسی پریکٹس ہے کتنی مشق ہے کتنا خوب لذت ہے کتنا سرور ہے اس کے اندر اسی طرح زکو دینا یہ بھی ایک مشق ہے فرض کیا گا. ایک تو نفلی صدقات ہے آج بھی پورا سال دیتا رہتا ہے لیکن ہے جو سال کے آخر میں سال پورا ہونے پر صاحب استطاعت جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر یہ زکوۃ فرض کر دی جاتی ہے ایک تو وہ چیزیں ہیں اسی طرح نماز کی عبادت نماز کا ات... رکو رکو سجوت قیام جلسہ تشاہود یہ ساری جو اس کی جو مومنٹس ہیں وہ سارے پھر اوراد و وزائ زبان کی حرکتیں ہاتھوں کی حرکتیں اور دیگر عبادات کے لیے جس طرح روزہ ہے تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے حوالے سے الحمدللہ یہ ایک مشق ہے پھر اس کے اندر ایک اپنی بیوی بی یہ متعلق جو احکامات اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں جو عطا فرمائے اس میں ایک کنٹرولنگ پاور کہ ویل پاور پیدا کیا جا رہا ہے مسلمان کے اندر کہ اس کے سامنے کھانا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے اس کے سامنے پانی ہے یہ پانی نہیں پی رہا یہ نکاح والا ہے بیوی ساتھ ہے مگر وہ کام نہیں کرتا جس کے کرنے کو اس کے رب نے منع کیا ہے کس قدر یہ روزہ ہمیں ایک پریکٹس مسلم بناتا ہے ایک ماں عمل مسلمان بناتا ہے اور ہمارے اندر ایک کانفیڈینس ڈیولپ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اعتماد کی ایک کیسی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس تیس دن یا انتیس دن جو ماہر رمضان ہے اس کے اندر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے علاوہ کرنے ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ جب تم ان مخصوص اوقات کے اندر رب تبارک و تعالی کے حکم پر جائز اور حلال کام جو تمہارے رب نے ان اوقات میں کرنے کو منع کیے جب تم اسے ترک کر دیتے ہو تو رمضان کے علاوہ وہ کام جس کے کرنے کی ویسے ہی ممانت ہے قرآن میں اس کو چاہے جو حرام کہا گیا آدھی سے پاک میں اس کے کرنے کا منع کیا گیا تو تم ان کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو پھر بالخصوص رمضان کے اندر آپ کھانا نہیں کھا رہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا جھوٹ بولتا ہے اس طرح کے عمل نہیں تر کرتا تو اب آپ کھانا نہیں کھا رہے ہو کیوں نہیں کھا رہے اب پانی نہیں پی رہے ہو کیوں نہیں پی رہے کیوں اللہ نے منا کیا اسی رب نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جن اعمال سے علاوہ رمضان میں بنا کے وہ رمضان میں تو مدد ہے اولا ہم کو ترک کرنے نا اب جھوٹ ملاوٹ خیانت اور طرح طرح کے اور گنا پھر یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا مجھے کسی نے بتایا کہ ماہ رمضان میں تو روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بالخصوص لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ بتایا کسی نے ابھی چند ایک دنوں کی باتیں ہو سکتا ہے میرے مدنی چیلے کے ناظرین کو اس کا اندازہ نہ ہو جو صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہوں گے لیکن بتایا کسی نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو اور چونکہ ماحول ایسا ہے تو مان لینے میں کا جی بھی چاہتا کہ چلو مان لو صحیح کہتا ہوگا کہ لوگ ویسے ہی تاش کھیل کر اور شطرنج کھیل کر طرح طرح کے اور دیگر چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت تو ریاضت کا مہینہ ہے یہ اپنے ایک ذوق شوق پیدا کرنے کا مہینہ ہے یہ کہاں آپ فلمیں دیکھنے میں لگ گئے کہاں ڈرامے دیکھنے میں لگ گئے آپ بولا ہمارا ٹائم پاس ٹائم پاس نہیں ہو رہا ٹائم فیل ہو رہا ہے اس کو ٹائم فیل کہیں گے اس کو ٹائم پاس تو نہیں نا کہیں گے تو نیت کریں کہ اس کے بجائے مسجد میں آ جائیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ارے کچھ نہیں ہے نا نہ پڑھنے کا جی چاہ رہا نہ عبادت کا جی چاہ رہا کچھ بھی نہیں جی چاہ رہا آپ سو جائیے نیند کر عبادت تو قوت پانے کی نیت سے سو جائیے تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا تو اس طرح مطلب پھر نماز باجماعت ادا کیجیے مگر گناہوں بڑے سلسلوں کو برائے کر اور موقف کیجیے کہ روزہ ہمیں تقوہ اور پرہیزگاری دینے کے لیے آئے ہمیشہ تقوے کی وضاحت کروں گا اللہ نے چاہ تو اس کے ساتھ ہی بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مسائل پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے مشقت برداشت کرنے کی اس میں گویا کے مشق ہوتی ہے خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کا دل غوربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے اس میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ آدمی کم آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتقاب سے محفوظ رہتا ہے قدرے آپ اپنے اندر نوٹ کیجئے کہ جب سے ماہ رمضان کی آمد ہوئی ہے اور جب سے آپ نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں اگر اللہ ताल, اللہ تعالی پناہ کے کچھ گناوں میں اگرچہ مبتلا اگر کوئی رہا بھی ہو لیکن اس بات کو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کئی ایسے گنا ہیں کئی ایسے بے باکی ہے جو ان دنوں میں مجھ سے چھوٹ گئی ہے نا اب سے چھٹی ہے نا کئی ایسی چیزیں ہوں گی جب چھوٹ گئی ہوں گی تو یہ اس بھوک اور پیاس جو روزے کی حالت میں ہم برداشت کر رہی ہے اس کی برکت ہے کہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے نفس امارہ گناہوں پر کمزور پڑے گا ہمیں گناہ نہیں کروا پاتا اور پھر شیطان بھی بند ہو جاتا ہے اور بھی کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کسی پیاری مشک ہے گناہوں سے بچانے والی ساتھ ہی بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے یہ کتنی پیاری برکت ہے اور بصیرت کام کرتی ہے کہ حدیث پاک احاؤ العلوم کے حوالے سے نقل ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانا یہ بیماری کی جڑ ہے جو آئے دین امیر اہل سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے بھوک کے حوالے سے آج بھی اس پر کلام ہوا کل بھی اس پر کلام ہوا تھا اور خود کئی اسلامی بھائیوں کی غذائیں امیر سنت نے یہاں اتقاء میں کم کروا دی ابھی بھی کھانے کا منظر ہے اگر کوئی قریب سے امیر سنت کی پلیٹ وغیرہ دکھا دے تو ہم اپنے مدنی چنع کے ناظرین کو دکھائیں کہ امیر سنت اور ان کے جو قریب بیٹھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو باقاعدہ یہ گویا کہ اسو تربیت دی جا رہی ہے دیکھیں ہمارا جو گھر کا ماحول ہے اس میں کوئی طرح کی کوئی خاص تربیت کا معاملہ نہیں ہوتا یہ روٹی اور تھوڑا بہت مطلب کہ سالن وغیرہ کا سلسلہ میرے سنت کا ہوتا ہے اور بہت اس وقت ان دنوں قلیل الزا ہو گئے ایسے عمومی طور پر بھی آپ قلیل الزا ہیں زیادہ مطلب کہ آپ یوں کھانا نہیں کھاتے جس کو پیٹ بھر کر ہم کھانا کھانا کہتے ہیں نہیں بالکل بہت اچھی خاصی جگہ آپ رکھتے ہیں یہ شوربے میں روٹی ڈبو کر یہ آپ کھا رہے ہیں اور بہت قلیل غذا یہ شاید کوئی ایک آدھ روٹی ایک آدھ روٹی شاید ہو تو ہو یا اس سے آس پاس کچھ ہوگی بس یہ آپ کی غذا ہو گئی پھر ہمارے سامنے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں یہی چیز جو ہے نا وہ جو امیر سنت جو اپنے اوپر اڈاپٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ اپنے اوپر لے رہے ہیں تو کہ نہیں رہے ہمارے صرف کہا جاتا ہے اپنے اوپر لیا نہیں جاتا امیر سنت کہہ بھی رہے اور اپنے اوپر لے بھی رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گرد جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کے گرد ہوتے ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ ہمارے بڑے جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود بھی اس پر مطلب کے عمل پہ رہے ہیں اپنی غذا میں کمی کر رہے ہیں تو انہوں نے خود ہمارے سامنے سے فیضان مدینہ میں دو دو تین تین روٹی کھانے والوں نے کویا کہ آدھا آدھا اپنا کھانا کر دیا وجہ یہی کہ جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پیڑ بھر کر کھانا یہ بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے بیٹے جب بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا فکر ہے نا وہ سو جاتی ہے تفکرات وہ سو جاتے ہیں اب دیکھیں میں یہ بات اس وقت بیان کر رہا ہوں جب آپ ہو سکتا ہے بالکل سد باب المدینہ میں یا جہاں مطلب کہ ابھی عشا میں کچھ تاخیر ہوتی ہے وہاں اس وقت آپ خان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ ذرا اپنے مغرب سے پہلے کے کھانے پر غور کیجئے کہ مغرب سے پہلے جو آپ نے جو کھانا کھایا وہ مغرب سے پہلے کا بھی کھانا ہی تھا جس میں مطلب کہ آپ کے پاس فرائی بھی تھی آپ کے پاس سویٹ بھی تھی اور بھی مطلب کہ دس قسم کی چیزیں تھی جو آپ نے واقعی واقعہ کھائی ہے آپ کا پیٹ بھرا تھا تو پیٹ بھرا تھا اور تھا ٹھو ون ٹو تھری ون ٹو تھری یہ مارا دھکا یہ آیا دھکا یہ آیا دھکا پانی دھکا شربت دھکا دھکے مار مار مار بھر اندر میں مطلب کہ ٹینک فل کر لی ہاں میں ابھی نماز کے لیے جا رہا ہوں آ کر کھانا کھاتا ہوں اب وہ جلدی گئے نماز کے لیے نہ منہ دھویا نہ منہ صاف کیا اور وہی کباب سموسے پکوڑے فرائی وغیرہ وہ بس سب اندر میں فروٹ بھی گیا فرائی بھی گئی کباب بھی گیا سموسا بھی گیا جلیبی بھی گئی کچھ دہی بڑے بھی چلے گئے تو ساتھ کچھ اٹھا کر رس ملائی بھی منہ میں ڈال لی تو وہ ہاں کسٹر, یہ کسٹرڈ بھی لے لے لو لیا لے لیا لے لیا اچھا یہ رہی گیا تھا فروٹ چاٹ یہ تھوڑا دکھا لیا چاٹ بھی تھوڑا کھا لیا اب یہ چھ آٹھ چیزیں دھڑا دھر درا دھر منہ میں ڈال لی اور اب بھاگے بالکل بھاگے اگر مغرب کے لیے بھی کے رائے, کیا, میں کیا ہے پیلا سوار کریں گے کھانے بھی کیا کھانا کیا بھائی مکایا پہلے کیا کھایا تھا کھانا ہی تو تھا اب میں آپ کو کیا عرض کھانا کھائیں گے کھانا کھا لیں تو اب آپ سوچئے کہ یہ اس میدے کے اندر آپ نے ون ٹو تھری چیزیں ڈال دی در ادھر اب کھانا بھی ڈالیں گے اب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہ ترقی بناتا ہے کہ باتوں کا ایسا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ کھاتا ہے تو اب وہ بولے یار اٹھاؤ یار اٹھا نہیں جا رہا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اب آپ بتاؤ جب آپ اٹھا نہیں جا رہا ایسا کھانا کھانے کا اب کس نے مشورہ دیا تھا ایسا پیٹ بھر کے کھانا کھائیں آپ بولے پورا دن کھانا نہیں کھایا تھا تو شیری جو مار دار کر کے شیری کی تھی اور ابھی تراوی کے بعد جب کھانا کھائیں گے وہ جو دو ٹیم شیری کے ابھی جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ختم پھر تراوی سے تک بیچ میں دو تین مرتبہ کتنا کوئی کتنا کچھ کھا سہری میں مسجد جو ہیوی غذائیں کہیں گے تو وہ بھوک اور پیاس پیاس تو چلو ٹھیک ہے آپ کو دن بھر لگتی ہوگی وہ بھوک وہ پیاس کی شدت جو برداشت کرنے کی تھی اور وہ پیٹ کو خالی رکھ کر جو ہمیں ایک برکت حاصل کرنی تھی اس کا کیا ہوگا تکم رکمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اے بیٹے جب میدا بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے آزار سست پر جاتے ہیں دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات یعنی دعا کی لذت اور ذکر میں دقت نہیں رہتی تو پتہ چلا کہ کم کھانا چاہیے اب اب تو چلو وہ ہو گئے اب آپ مغرب سے پہلے جو کرنا تھا کر چکے ابھی بھی ہو سکتا ہے بیان یہ اس یہ موز آنے سے پہلے پہلے آپ بہت کچھ کر کے فارغ ہو چکے ہوں تو آئندہ نیت کر اللہ خود اس کی برکتیں ملیں گے فیضان مدینہ میں بتاتے ہیں بتائیے ذرا باپا کا منظر فیضان مدینہ میں بتاتے اسلامی بھائیوں کو جو یہ کھانے پینے کے حوالے سے جو باپا نے پرہیز کروائی ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسلام بھائی کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے پھر ساتھ ساتھ چبا کر کھانا یہ ایک حکمت عملی مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ کھانا کم بھی کھانا ہے یعنی بھوک سے خواہش سے کم بھی کھانا ہے اور اچھی طرح چبا کر بھی کھانا ہے کہ چبا کر کھانا کھائیں تاکہ یہ ہزم بھی ہو جائے اچھا روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے یہ کسی ایسے عمل کا نام نہیں جو دکھائی دے اور اس کا مشاہدہ کیا جائے یہ ایک مخفی عبادت ہے چپی ہوئی عبادت ہے اس کے علاوہ باقی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہے وہ دکھائی دیتی ہے ان کا م... مشاہدہ کیا جاتا ہے نظر آتی ہیں اور روزے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا باقی تمام عبادات میں ریا ہو سکتا ہے روزے میں نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود ریا کی طرف لے نہ جائے یہ اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں جبکہ اس کو سنبھالنے میں آدمی بندہ کامیاب ہو جائے شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے بھوک پیار سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اس طرح روزے سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے روزہ امیر اور غریب شریف اور غیر شریف سب پر فرض ہے اس سے اسلام کی مساوات معقد ہو جاتی ہے اسلام کی مساوات کے مساوات کسی ظاہر ہو رہی ہے روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی بھی یہاں ملتی ہے تو اس طرح مطلب کہ بہت سارے یہ روزے کے ظاہری باطنی فوائد جو تھے میں نے ارض کر دیے پھر آئیے اس مقصد کی طرف جو قران نے ہماری رہنمائی کی لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اب تقوی کا بنیادی مفہوم اس کو ذرا سمجھتے رہیں صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد و علی آلہ و الصحبی و بارک و صلیم صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ چلے کا بنیادی مفہوم بیان کرنے سے پہلے آپ کو کچھ مناظر امیر سنت کے دکھا دیں ذرا دکھا دیں پھر آتے ہیں ان اللہ بیان کی طرف صلی اللہ حبیب صلی اللّہ تعالیٰ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ جو میں اعلان کرتا ہوں گھائی امیر اللہ سنت کی کچھ دیر زیارت کرتے ہیں اس میں میرا ایک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہمارے ایسے لاکھوں ویورس ہیں لاکھوں ناظرین ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں امیل سنت کے کھانے پینے کے مناظر دکھائے جائیں آپ کہیں گے کہ روز تو روزانہ پسند کرتے ہیں ایس ایم ایس آتے ہیں ہمیں اس طرح کے پیغامات ملتے ہیں کہ پلیز امیل سنت کے انداز دکھائیں اسلامی بھائیوں کے کھانے پینے کے انداز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے دکھانے کی ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا بھی انداز ایسا بنے اور ہمارے گھروں میں بھی مٹی کے برتن رائج کیے جائیں مٹی کے پانی کے کوزے رائج کیے جائیں سادہ غذائیں ہمارے گھر میں اکاش بننی پکنی شروع ہو ہم کھائیں پیئے اس طرح سادہ غذائیں یہ دیکھیں اسلامی بھائی لگتا ہے کھا پی کر فارغ ہو گئے ابھی امیر سنت نے میرا گمان ہے غالب کہ ان میں سے تعداد ہے جسے بہت کم کھایا ہوگا لیکن چوکے چبا کر کھاتے ہیں اچھی طرح اس کا کھانے کا حق ادا کرتے ہیں مگر یہ قوم امیل سنت کے دیدار کے لیے آپ سے برکتیں لینے کے لیے تو کوئی روٹی کا ٹکڑا مانگے گا تو کوئی کیا مانگے گا کوئی کیا مانگے گا یہ اب امیل سنت قریب آ بار ہیں اور اب انشاءاللہ شاء اللہ کچھ ہی دیر میں وہ ایک دیوانوں کا ہجوم ہوگا اور باپا ہوں گے اور ان کے دیوانے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پاکیزہ اور روحانی اور سنت و برے ماحول سے وابستگی عطا فرمائے بہت روحانیت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اس ماحول میں آپ چینل پر ہیں اس وقت میں آپ کو مشورہ دیا قریب آ جائیں اس وقت الحمد دنیا کے دیگر ممالک سے بھی کئی اسلامی بھائی موتقف ہیں اس وقت فیضان مدینہ میں جی اس وقت ہمارے باب المدینہ فیضان مدینہ میں اس وقت کموبت پندرہ سو کے آس پاس اسلامی بھائی تیس دن کا اتقاف کیے ہوئے ہیں اور یہ تعداد دن بعد دن گریج ویلی بڑھتی چلی جا رہی ہے پتا نہیں کہ اشرے کے اتقاف میں یہ تعداد کہاں پہنچے گی اور, اور اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 58-58 مقامات پر اس وقت یہ 30 دن کا احتقاف ہمارا ہو رہا ہے اور اس وقت شاید میں سمجھتا ہوں کہ 6000 کے آس پاس تعداد ہو چکی ہے یہ چونکہ بابل میں بھی تعداد بڑھ رہی ہے اور میں گما اس سے جن رکھتا ہوں کہ کئی اور جگہ تعداد بڑی ہوگی تو کم و بیش یہ 6000 کے آس پاس اسلامی بھائی جن میں کہہ سکتے آپ نائنٹی یا 97 پرسن اسلامی بھائی یہ نوجوان ہیں اور یہ ان میں ایک تعداد بالکل نہیں ہوتی ہے بالکل آپ کے سامنے آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل کے اوپر کل بھی ہمیں اس وقت شہری میں وہ اسلام بھائی تھے جنہوں نے بالکل داڑیاں رکھنے کی نیتیں کی میں باندھنے کی نیت کی سنتوں کے ماحول میں آنے کی نیت کی اب آپ یہی تو یہی تویت ہے ہمارے بزرگوں نے اسی طرح صحبتوں کے ذریعے اپنی برکتوں سے اپنے محفوظات سے اپنے بیانات سے اپنی وابستگی سے بیت کے ذریعے ارشادات کے ذریعے صحبتوں کے ذریعے ساتھ کھلا کر لنگر کرا کر اور یہ سارے سنتیں آداب بتا کر نیتیں کروا کر اسی انداز سے تو آج تک اصلاح کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں یوں سمجھیے کہ یہ ایک اس کی تصویریں اور اس موجودہ دور میں وہ اسلاف کا دور تازہ ہو رہا ہے جو آج مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور ناجانے جانے روئے زمین پر ایسی کہاں کہاں یادیں اسلاف کی یادیں تازہ ہوتی رہتی ہوں گی ہمارے سامنے سے مدنی چینل پر امیر سنت کی ذات ہوتی ہے یہ دیکھے برکتیں لینے کے لیے کس قدر قوم آگے بڑھتی ہے دیوانیں آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی روحانیت عطا فرما تیے میں اب آپ کو تقوے کی کچھ وضاحت کرتا چلوں پھر میرا وقت بھی ختم ہو جائے گا تکوے کا بنیادی مفہوم اپنے نفس کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچانا ہے کفر و شرک سے فگیرہ کبیرہ گناہوں سے ظاہری باتنی نافرمانیوں اور بری خصلتوں سے بچنا سب تقوی میں داخل ہے اب سوال ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں تو جو تکوا ایکٹر کر وہ متقی ہے مگر ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث سے پاک ملتی ہے جس میں متقی کی وضاحت کی گئی ہے چنانچہ شہنشاہ یا متقیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشمار ہے کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر یعنی نقصان نہ دینے والی چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں زرر یعنی نقصان ہو یہ ترویدی شریف کی روایت ہے اسے بزرگان دین رسیم اللہ المبین نے یومی فرمایا ہے کہ تقوا یہ ہے کہ تیرا رب از وجل تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ایک اور سے پاک سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد اے لوگوں تمہارا رب از وجل ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو کسی عربی کو اجمی یعنی غیر عربی پر فضیلت نہیں ہے نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے مگر فضیلت صرف تقوا سے ہے یہ مسند احمد کی روایتی میرے آقا کا اعلی حادت امام اہل سنت کے فرمان کے مطابق اور خزان العرفان جو تفسیر ہے اس کے مطابق تقوے کی کچھ سات قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک کفر سے بچنا الحمدللہ عزوجل ازوجل ان مائنوں کر مسلمان کو تقوی کی نعمت نصیب ہوئی ہے نمبر دو بد مذہبی سے بچنا نمبر تین کبیرہ گناہ سے بچنا نمبر چار سگیرہ گناہ سے بچنا نمبر پانچ شبہات سے پرہیز کرنا جس میں شبہ ہو حرام ہے حلال ہے کیا ہے صبح ہوتا ہے نا ڈاؤٹ فل نمبر چھ نفسانی خواہشات سے بچنا یہ بھی تقوی ہے اور نمبر سات اور یہ جو نمبر سات ہے یہ اقص اخ، الخواص جو بالکل قاص خاص جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ غیر کی طرف التفاط یعنی متوجہ ہونے سے بچتے اس قدر اللہ کی محبت اللہ کی معرفت میں یہ گم ہوتے ہیں میں آپ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقرر کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے آکا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کسی مقروض کے مکان پر قرض کی وصولی کے لیے گئے سخت دھوپ اور تیز گرمی کے باوجود اس کی دیوار کے سائے میں آپ نے کھڑے ہونا پسند نہ کیا دھوپ ہی میں کھڑے رہے کسی نے عرض کی دھوپ تیز ہے سائے میں آ جائیے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اپنے مقروس کی دیوار کا سایہ لینا کہیں میرے لیے سود نہ بن جائے اب آپ غور کیجیے اے میرے مدی چلے کے ناظرین کہیں میرا مقروص کی دیوار کے سائے لینا دیوار کا سایہ لینا یہ میرے لیکن سود نہ بن جائے یہ تکوا تھا آپ کا سود نہیں بنتا تھا یہ آپ کا تقویٰ تھا اگر میں یہ غور کر رہا تھا شکایت کو پڑھنے کے بعد کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں مطلب کہ یہ تو تکوے کی وجہ سے بچ گئے ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ سود ہے یہ کار لی ہے یہ سود سے لی ہے یہ موٹر سائیکل لی ہے سود کے اس میں سود ہے یہ مشینیں جو نئی فیکٹری لگائی ہے یا جو ایکسٹینشن کی ہے یہ سارے میں نے مطلب کہ وہ سودی قرضے لیے سب ہم جانتے ہیں جانتے ہیں سود ہے مطلب بالکل ایک دھرلے کے ساتھ بے باکی کے ساتھ اللہ سے اعلان جنگ کرنا یہ کہاں کی مطلب کہ عقل مندی ہے پھر سود نے کیا کیا آخر معاشی بحران آیا نا فائنینشلی کرائسس میں آ گئے نا تو سود سے نکلنے کی نیت کریں ماہ رمضان کی برکتیں سود سے نکلی ہے سود سے باہر آ جائیے. جو سودی چیزیں اس کو ختم کر دیجیے اپنی ریئلی ریئل لائف میں آ جائیے اپنے بزنس کو سود سے پاک کریں اپنے گھر کو سود سے پاک کریں اپنی ہر چیز کو سود سے پاک کریں سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور قیامت کے دن سود سود خور بہت پشتائے گا بہت پشتا بہت پشتائے گا. ایسا ہوگا جیسے کہ وہ نشے میں نہیں ہوتا جبکہ نشہ نہیں ہوگا وہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ سود خور ہے قیامت کے دن سود خور کی پہچان ہے پہچان لیا جائے گا کہ یہ سود خور ہے کتنا زلیل رسوا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پیسے آ جاتا ہے کچھ عہرت آ جاتی ہے سٹیٹس بن جاتا ہے لوگ عزت کرتے ہیں مگر یہ شہرت یا عزت یہ سب چیزیں کس کام کی جب مطلب اللہ ناراض ہو جائے اس کے حبیب ہم سے روٹ جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو باز جائیے جو سود میں پڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سود سے فارغ کیجیے اس کے لیے سود اور اس سے متعلق بیانات بھی مختت المدینہ پر موجود ہیں اس کے متعلق کتاب بھی اس مقت المدینہ سے آپ کو مل سکتی ہے صوفیہ کرم رحمہ اللہ علیہ وسلم فرماتے متقی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے وقت ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگارے گار غار اور پھسلن ہے وہ عقل مند موت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں اور گاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا روشنی لال ٹین کی روشنی سے کام لیتا ہوا آگے بڑھتا بر چلا جا رہا ہے یہ شخص انشاءاللہ شاء وجل ہدایت پر بھی رہے گا اور منزل مقصود کو بھی جلد پالے گا اب دوسرا شخص وہ جس کے پاس کو روشنی نہیں جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے اس کٹھی راستے کو طے کر سکے یہ شخص تب بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہوگا اگر آگ میں پڑ گیا تو جل جائے گا اب تیسرا وہ شخص ہے جس کے بعد روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بھی احتیاطی کرتا ہے اس طرح کے آگ اور گار سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا یہ شخص اگر کے منزل مقصود تک تو پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر اور بہت دیر کے بعد پھر فرماتے یہ دنیا ایک خار غار اور آگ والا میدان ہے یہ سنیما گھر یہ شراب خانے یہ جوئے کے اڈے وغیرہ یہ جو بھی مطلب گناؤں کے اڈے ہیں یہ کانٹے جو اس جگہ بکھرے ہوئے ہیں کفر یہ پھیلے ہوئے انگارے شرک یہاں کے غار تمام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کی روشنی ہے اور اپنے تقوی کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس کو طے کر رہا ہوتا ہے نیکی کی جگہ ختم رکھتا ہے برے مقامات سے خود کو بچاتا ہے اور گناگار مسلمان کے پاس بھی یہ روشنی تو ہے اور وہ کفر و شر کی باتوں سے بچتا ہے لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا دیتا ہے تو گناوں کے کانٹوں سے جو خود کو پھنسا رہا ہے آ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ تمہیں دعوت اسلامی ان گناہوں برے ماحول سے ان گناہوں برے کانٹوں سے بچا کر ایک ٹکے والی راہ چلائے گی اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی برکت عطا فرمائے اور جو اس کا جو بنیادی مقصد ہمیں بیان کیا گیا کہ تمہیں تقوا نصیب ہو گناہ کبیرہ سے بچیں شبہات سے بچیں صغیرہ سے بچیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچ کر روزے کی اصل برکت عطا فرمائے ہمیں قصت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کے توفیق عطا فرمائے آپ کو یہ بھی اثرتہ چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ مدنی چینل یہ بغیر اشتہار ایڈورٹائزمنٹ کے چلتا ہے آپ ہی کے احتیاط سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے لہذا میرے مدنی چینل کے تمام عزت وہ ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں آپ ہمت کریں اور اپنی مدری چینل کو اپنے اطیات دیں اسی طرح دعوت اسلامی کا یہ ماحول جو ہمیں علما بنا کر مفتی بنا کر حافظ بنا کر مسجد بنانے والا یہ مدری ماحول سنتوں کا پیکر بنانے والا دنیا بھر میں مدنی انقلاب برپا کرنے والا مدنی ماحول کس قدر یہ تیزی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کر رہا ہے یہ مدنی ماحول آپ بھی چاہیں گے کہ یہ مدنی ماحول دائم و قائم رہے اور آگے سے آگے برتا رہے یہاں جہاں پر افرادی قوت کی حاجت ہے وہیں پر ڈیفینیٹلی ایک فائننس چاہیے اور آپ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات اپنا فطرہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیجیے اللہ تعالی۔ آپ کو اس کا خوب اجر عطا کرے انشاءاللہ آپ کے اس تعاون سے دعوت اسلامی اور آگے بڑھے گی مدی چینل اور ترقی کرے گا اور جامعیت بنیں گے اور مدارس بنیں گے اور مساجد بنیں گی اور جتی ہوں گے خوب سنتوں کا بول بالا ہوگا آپ کا اس میں تعاون ہوگا آپ کو بھی اس کا بھرپور ثواب ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین سنت اس وقت اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں نات خانی کا سلسلہ رہتا ہے سارے دس بجے امیر سنت پھر مغنی مذاکرہ فرمائیں گے بھولا نہیں ہے خود بھی دیکھنا ہے دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دینی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا کرے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں